الحمد للہ فعودہ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتذنا جهنم للكافرين نزلا صدق الله العزيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني افقه قولي آمين يا رب العالمين ونفخ في السور فجمعناهم جمعا سور میں فنك جائے اور اس دن ہم اس طرح جمع کریں گے جس طرح جمع کرنے کا حق ہوتا ہے وہ ارز نہ جہنم یا دن نہ اور جہنم کو ہم اس دن کافروں کے سامنے اس طرح پیش کریں گے جس طرح پیش کرنے کا حق ہوتا ہے اللَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِ وہ کافر جن کی آنکھوں پر ہماری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا وَكَانُوا لَا يَسْتَتِعُونَ سَمْعَا اور سننے کی وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے یہ دو چینلز ہیں جن کے ذریعے انسان ہدایت لیتا ہے یا تو آنکھوں سے دیکھتا ہے اپنی آنکھیں نہ ہوں تو پھر کسی کی کمانڈ لیتا ہے کسی کی بات کو مانتا ہے اور یہ دونوں چینلز نہ ہوں تو پھر بندے کے پاس سوائے ٹھوکرے کھانے کے اور کوئی رستہ نہیں نہ یا وہ ان کو یوز نہ کرے ایک آدمی کی اپنی آنکھ ہے رستہ دیکھ کے چل سکتا اپنی آنکھ نہیں ہے تو کوئی اسے آواز دے کے کہتا جی حافظ صاحب دائیں ہو جائیں حافظ صاحب بائیں ہو جائیں اور اسے اس کمانڈ کو ماننا پڑے اس لیے کہ اس کے پاس کوئی ایسا سورس نہیں وہ چیک کر سکے کہ کہنے والا جو ہے غلط کہہ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے اسے پتا کہ میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ جو کہہ رہا ہے اس کے پاس آنکھیں ہو سکتا آگے کنواں ہو کوئی گڑا ہے کوئی بجلی کی تار پڑی ہے تو اگر اس کی اپنی آنکھیں بھی نہیں اور کانوں سے بھی وہ کام نہیں لیتی یعنی سنتا اور نہیں مانتا نہیں تو سوائے بربادی کا اور کیا یہ بات کو حکیم میں مختلف اسلوب سے بار بار کہی گئی اللہ جین سمعنا س میں نہ ماحول جو کہتے ہیں ہم نے سنا ہے انہوں نے سنا نہیں ہے یعنی مانا نہیں جو کہتے ہیں ہم نے سنا ہے مگر انہوں نے سنا نہیں جب کسی سے کوئی بات کہی جائے اور اس کے بعد اس بات کو نہ مانے نقصان ہو جائے تو اسے کیا کہا جاتا میں نے تمہیں یہ بات کہی تھی تم نے میری بات سنی تھی یعنی سنی تھی اور مراد کیا میری بات مانی تھی؟ تم نے میری بات نہیں سنی تو سنی سے مرادہ مانی نہیں تم جب مانی نہیں تو اس کا مطلب ہے سنی نہیں ہے اللہ جین کالو سے جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے وہ ہم لائسم مگر وہ سنتے نہیں یعنی مانتے نہیں جب آپ نے عمل نہیں کرنا اس کا مطلب ہے آپ نے نہیں آپ کسی کہ جی فلاں کو آپ سمجھا دیں وہ کہتے ہیں یار کہ وہ کسی کی گل نہیں سن دیا سننے کا مطلب یہ نہیں کہ نے آگے وہ ڈانٹ لگا دیا اور سکروں لگا کے بند کر دیے کان سنتا اس سے, سنتا اس سے نکال دے. نہیں سنتا کہ مانتا نہیں نہ بڑے کی سنتا نہ کسی اور کی سنتا. بچے سے کہا جاتا ہے میں تمہیں یہ بات سو بار کہ تم نے سنی یعنی تم نے مانی یہاں وہ ہے وکانو لاستی ہونا سنتے تھے لیکن مانتے, مانتے, مانتے نہیں لا تین کالو سمے نا اس اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو کہتے ہیں ہم نے سنا ہے مگر وہ سنتے نہیں سنتے تو میدان جنگ میں نہ جاتے نہیں گئے تو اس کا مطلب ہے نہیں سنا وہاں چوکڑی میں ہو سکتا دربار ہے دربار لگا ہو وہاں سب سے پہلے آگے وہ بیٹھے ہوئے ہوں اللہ جین کہ جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا ان ذکری میری یاد اس کا مطلب ہے کہ آنکھیں بھی اللہ کی یاد دلاتی ہیں انسان افلا اندوروں کے فکو لے کر وحل سمائے وحی الجا لے کے فنو سے کل سیرو پھر لار دے سم جاؤ کائنات میں پھرو اور پھر دیکھو سم مر جل بسارا کر رہا تھا دیکھ نظر ڈال آسمانوں پر کوئی عائب نظر آتا ہے ہل فطور فتور کھول زمین زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ دیکھ یہ دیکھنا رب تک پہنچا دے وہ بدو سے پوچھا اس نے تمہیں رب کیسے ملا کن دلائل سے ملا یہ بدو ہے جٹ ہے اس کو کیا پتا ہے کس طرح یہ کیوںکہ فلسفی تھوڑا ہے کہ وہ جینز کی حقیقت اسے معلوم ہوئی ہوگی اور کروموسوم کو اس نے دیکھا ہوگا اور فلاں چیزوں کو دیکھ کے وہ مان رہا ہے تو کیسے مسلمان ہو گیا بھائی اس نے کہا انارت اللہ بہر اونٹ کی مینگنی جو ہوتی ہے وہ ہمیں اونٹ تک پہنچا دیتی ہے. ہم بدو لوگ اپنے اونٹ کو ان کی مینگنیوں سے ڈونڈتے ہیں اس لیے کہ پاؤں کے نشان تو ہوا مٹا دیتی ہے نا ریت پہ پاؤں کے نشان ٹھہرتے نہیں ایک گھنٹے کے بعد ایک مینگنی ہمیں اونٹ تک پہنچا دیتی ہے میرے رب نے تو دائیں بائیں آگے پیچھے نشانیاں بکھیری اور رب تک نہیں پہنچے گی ہم. ہم سے بڑھ کر کون پہنچے گا تو وہ غیتا پڑا ہوا ہے جسے فرمایا جب آدمی کے پروسیس آخر والا شروع ہو جائے گا بندے کی جان کونی کالم ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ آج تیری آنکھوں سے پردے ہٹ گئے سرو کل یوم حدید آج تیری آنکھ لوہا ہو گئی آج تمہیں فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں اور سارا کچھ نظر آ رہا لیکن کل تک ہم تمہیں کہتے تھے تمہیں اعتبار نہیں اللہ جین ذکری و کانو لا استعی ہو اب دوسرا چینل جو ہے یعنی آنکھوں پہ جو پردہ ڈال دیا آنکھیں باندھ دی تو دوسرا چینل یوز ہونا شروع ہو جاتا ہے کانوں سے آدمی لیتا ہے ہدایتوں سے چلتا ہے کانوں کو وہ استعمال نہیں کرتا تو پھر جہنم میں نہیں گریں گے تو کہاں گریں گے بہت ضروری ان کا استعمال ان نفیز عل کا ذکر عالمن کا نہ لہو قلب اور اب اس سننے اور نہ سننے میں فرق کیا جو آدمی سنے پھر عمل نہ کرے وہ منافق اگر کوئی بات سنی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر قرآن کہتا ہے زین اضاط و آیا تعداد جب ان پر رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں سنتے ہیں ایمان بڑھ جاتا ہے جب ایمان بڑھ جاتا ہے تو اس کے جو سمراٹ ہیں اس کے جو سمٹمز ہیں اس کے ایمان کے واجلت کلوب ہوم دل کاپ جاتے ہوں سم تلین و جلود ہوم ان کی جلدے نرم پڑ جاتی اثرات چہرے پر آتے سی ماں سی وجوہے ان کے چہروں پر اس کا اثر ہے ایمان اندر ہوم اگر باہر نہ نکلے کریکٹر میں نظر نہ آئے لین دین میں نظر نہ آئے کردار میں نظر نہ آئے بول چال میں نظر نہ آئے تو پھر وہ بندہ ہے یعنی وہ نگل گیا ہے ایمان کو اتنا سخت اس کا ہاضمہ ہے کہ اس کی پلٹ کے اس نے کوئی ریفلیکشن نہیں دی اس ایمان اللہ تعالی کہتا ہے وہ چلتے ہیں تو ایسے چلتے ہیں بولتے ہیں تو ایسے بولتے ہیں کیوں کہتے وہ کہ رحمان کے بندے زمین پر بڑے تھم کے چلتے ہیں بڑے وقار سے چلتے ہیں بڑے استحکام سے چلتے ہیں اپنی فطری چال چلتے ہیں اور جب جو حلات سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کا خطاب یہ بتاتا ہے کہ یہ بندہ بڑا سالڈ ہے اور بڑا جاننے والا آدمی تو معذز آدمی یہ کیوں کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تم رحمان کے بندے ہو تو یہ چیزیں اپنے کریکٹر میں لاؤ یہ جزو ہے نا ہی بندے مومن کا عباد الرحمن کی زندگی کا جب اللہ کسی نشانی کو بیان کرتا ہے کہ یہ نشانی ہے تو وہ جھوٹی تو نہیں ہو سکتی کہ نہ بھی پائی جائے اور وہ اسی طرح ہو خوشین ہے اللہ کا اگر مومن ہو تو یہ نشانیاں تمہارے اندر ہوں گے اب تمہارا اپنا ضمیر ہے اگر منہ ڈالو اور دیکھو ہیں اس تفت نفس اپنے نفس سے فتوا لو تم مومن ہو یا نہیں ہو دیکھو یہ پائی جاتی تمہیں نشان آم لینے جاتے ہو کدو لینے جاتے ہو تربوز لینے جاتے ہو نشانیاں دے کے لے کے آتے ہو کدو کو بھی ناخن مار کے لے کے آتے ہو کچہ کہ پکا ہے کبھی اپنے اوپر بھی ناخن مار کے دیکھو نا کیسے آمد کے دن کوئی تمہیں بتائے گا بال انسان اعلیٰ نفس ہی بسیرا انسان اپنے بارے میں بڑا ہی اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کیا ہوں. دوسروں کو دھوکا ہو سک دیکھ کیا ہوں? شاعر کہتا ہے تو راف الشیا چیزیں اپنی جد سے پہچانی جاتی شاعر کہتا کہ پی کر جھلک سرور کی منہ پہ نہیں آتی ہم رندوں میں وہ صاحب ایمان نہیں ہوتے پیئے اور پھر اس کے چہرے پر لانت نہ پڑے اور پاؤں ڈگمگائیں نہ اس کے زبان میں لکنت نہ آئے ڈگمگا کے نہ چلے یہ ہے نا جھلک سرور کی نشے کی کیفیت اگر یہ نہیں آتی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ منافق ہے منافقین رندا تم اسے فنان کہو آرٹسٹ کہو جی بوتل بھی پی جائے تو اسے کوئی نشہ نہیں ہوتا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ منافق ہے اندر گئی ہے باہر کیوں نہیں آئی اظہار کے ان یو آنکھوں میں نظر آ رہی ہے نہ اس کی زبان میں نظر آ رہی ہے نہ اس کی چال میں نظر آ رہی ہے یہ منافق ہے پیگے ہفتوں پیکر جھلک سرور کی منہ پہ نہیں آتی ہم رندوں میں وہ صاحب ایمان نہیں ہوتے ایمان اندر جائے نہ تیری بول چال میں آئے نہ تیری گفتگو میں آئے نہ تیرے کردار میں آئے نہ تیری تجارت میں آئے کہاں گیا وہ ایمان کہاں گم کیا تم نے کون سے سٹور میں جا کے بند کیا اندر تو نے اسے یہ ہے اپنے آپ کو وہ بندہ بڑا آرٹسٹ کہے بڑا فنان کہے عبد اللہ کہتا تھا میں فنان ہوں انوک مینو کما آ ما صفہا یہ بےکوفوں کی طرح میں حکمان ایمان لاؤں جن کو جندر کہتے ہیں محمد وہ اٹھاتے ہیں تلوار چل پڑتے ہیں نہ کوئی بزنس کا خیال ہے نہ تجارت کا خیال ہے نہ پھلوں کا خیال ہے نہ کوئی گھر والوں کا خیال ہے بس تلوار اٹھائی وہ چل پڑے ہمیں دیکھو مسلمان کے مسلمان بھی ہیں اور کبھی جان خطرے میں نہیں ڈالی قد اخذ نہ وی ہیو ٹیکن اوور پروٹیکٹو میئر کد اخذ نہ دیکھو ہم اپنی حفاظت کس طرح کرتے مسلمان بھی ہیں جنازہ بھی ہمارا پڑا جائے گا مسجد نبی میں نماز بھی پڑھتے ہیں میں کتنا فنان ہوں اور یہ دیکھو روز جان خطرے میں جا کے ڈالتے ہیں لو کان ماں کو تلو یہ نہ اود میں جاتے میرے ساتھ یہاں رہتے تو نہ مرتے لو اتھا تا کو تلو اگر ہماری بات مانتے میرا مشورہ مانتے نہ جاتے نہ مرتے نہ قتل ہوتے لیکن اسلام اس کو منافق کہتا ہے اپنے آپ کو وہ کچھ بھی کہتا ہے بڑا چلتا پرزہ ہے جی بڑا فلاں ہے جی بڑا چلاک ہے جی بڑا یہ ہے بڑا وہ ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ اندر جائے تو پھر عباد الرحمن کی چال بدل جاتی ہے ان کا کردار بدل جاتا ہے آپ دیکھتے جادوگر ایمان لائے ایک لمحہ نے گزرا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے صرف دو آیتیں پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں دو جملے ہیں پہلے فرق کتنا ہے و جا سہارا تو پھر آؤ نہ کالو لا نالن ان نحن جب رنگ میں اترنے لگے تو کہنے لگے مائے باپ اگر ہم غالب آ جائیں تو ہمیں کچھ ملے گا بھی کوئی روکڑا ملے گا نہیں ملے گا یہ کردار ان جادوگروں کا کہ پہلے انہیں فکر لگی ہوئی ہے بادشاہ نا کھا جائے تو کہہ جاؤ چھٹی کرو تو ہم کیا کریں گے وہ پورے مجمع کے سامنے اس سے اکرار لے رہے ہیں کہ ان کے سامنے اقرار کر لے تاکہ پھر اپنی زبان کا کوئی پاس کرے میں پیسے دے ا اننا لنالا اجر ان كنا نحن الغالبین قالا شور بیشور وانكم اذا لم من نصر میں تمہیں پیسے دوں گا بلکہ تمہیں عہدہ بھی دوں گا اپنا وزیر بھی بنا لوں گا مشیر بنا لوں گا تمہیں میرا تقرب بھی حاصل ہو جائے گا تو میری نظر کے تارے بن جاؤ گے بہت میرے کلوز ہو جاؤ گے تم بس اس کے بعد دو آئےتے ہیں اور فول کے سہارا تو ساج دین کالو آ منا آ منا بے رب لال امین رب موسا وہاروں ہمیں مان لے آئے اس کے بعد اس نے کہا میں تمہیں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا لاقت چانہ کم وارجلا کم ان خلاف ہے میں آمنے سامنے کے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا والا اسلب پھر بھی تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا والا اسلبن کم فی جو میں تمہیں کھجور کے تنوں کے ساتھ سولی دوں گا میکے مار مار کے ماروں گا یہ وہی بندے ہیں جو کہتے ہیں فخر انتقا کر لے جو تونے کر لے. اپنے ریمان لیا نہ انہوں نے کوئی نماز پڑھی نہ انہوں نے رمضان کے روزے رکھے نہ انہوں نے تربیت گائے اٹینڈ کی نہ انہوں نے کوئی اسٹڈی سرکل کیا صرف ایمان کی گولی اندر گئی یا بندے کا کردار بندی ہو گئی ہمارے ساتھ کیا ہے پورا قرآن بھی ہم رمضان میں کھڑے ہوتے ہیں ہزم کر جاتے ہیں کچھ نہیں بگڑتا ہمارا قرآن پروف ہم ہو گئے ہیں حدیث پروف ہم ہو گئے ہیں کوئی چیز ہمیں زندہ نہیں کر سکتی ایمان اندر جائے تو وہ کردار میں لازمن آنا چاہیے بندہ دوا کھائے ایک دو تین ڈوزز لینے کے بعد آرام نہ آئے تو جا کے ڈاکٹر کو رپورٹ کرتا ہے ڈاکٹر صاحب ہی کیا یہ دوائی آرام نہیں ہے پاکستان میں تو ایک خدا کے بعد بھی وہ شکایت کر دے آرام کوئی نہیں ہے آرام نہ آئے تو یا دوا تبدیل کرتے ہیں یا ڈاکٹر تبدیل کرتے چالیس سال ہو گئے ہیں، رمضان بھی گزر رہے ہیں حج والا اسٹیروائڈ بھی تم نے لے لیا عمرے پہ عمرے کر رہے ہو نمازیں بھی پڑھتے ہو روزے بھی رکھتے ہو وہ کردار میں کیوں نہیں آتے فائدے آگے اگر کوئی جب ہوتے تھے نا زمینیں اب بھی ہیں زمینیں ریٹ چلتے ہیں اس پہ کنواں بیل جو اس جوتا ہوا ہے اور وہ چل رہا ہے ایک آدمی آگے بیل چا لیے کھڑا ہے اور وہ پانی کو کاٹ رہا ہے کبھی ادھر دیتا کبھی ادھر دیتا ہے دس پندرہ منٹ کے لیے اگر وہ یہ دیکھے کہ بیل تو چل رہا ہے اور پانی بھی گر رہا ہے اس پارچھے کے اندر آگے کیارے میں پانی نہیں آ رہا ہے؟ وہ بیلچا رکھتا ہے کرنے پر اور چل پڑتا ہے کہ رستے میں پانی کہیں گم ہو رہا ہے کہاں جا رہا ہے پانی آ کے رستے میں دیکھا یہ تو چوہے کا بل ہے چوہے کا سوراخ ہے چوہے کی کد ہے جس کے اندر سارا پانی جا وہ فوراً اس کو بند کرتا تھا کہ پانی اور چالیس سال ہو گئے وہ چوہے کی خڈ ڈھونڈو جہاں ہمارا قرآن بھی جا رہا ہے روزے بھی جا رہے ہیں حج بھی جا رہے ہیں نمازیں بھی جا رہی ہیں آگے کیوں نہیں آتی کردار میں کیوں نہیں آتی تجارت میں کیوں نہیں آتی ہمارے گھروں میں کیوں نہیں آتی کیا ہو گئے ڈھونڈو وزیر اقبال نے کہا کہ نماز و روزہ و قربانی ہو حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے یہ تو پڑھ رہا ہے نا تو باقی ہے کہ نہیں ہے حج بھی ہے قربانی بھی دیتے ہو نماز بھی پڑھتے ہو اتنی رکھتے ہیں جتنی بلال نے پڑھی ہیں تم بھی اتنی پڑھتے ہو قرآن کے پارے بھی اتنی ہیں قرآن بھی وہی ہے اسی زبان کے اندر ہے تاثیر کیوں ختم ہو گئی اس کا مطلب ہے ہمارے اندر وہ ریزسٹنس فارم جو ہے وہ کریٹ ہو گئی تمہ کا سچ نہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں کوئی چیز ہمیں تو پھر عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا اور قرآن سے تمہاری جلد نرم نہیں ہوتی تو پھر گولیاں مروائے گا کہ نہیں مروائے گا جلد کو کیا کرنا پودا چار سیزن پھل نہ دے نا تو کاٹ کے کہ بالن بناو ایندھن بناؤ چلے لاؤس اس کی جگہ دوسرا پودا لگا جو پھل دے خربوزے جب پکنا چھوڑ دیتے ہیں تو اجارہ ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا پھر اعلان ہو جاتا نا گاؤں میں اجارہ کر دیا جی فلاں نے اب آ کے بکریاں بھی چھوڑو اپنے گائے بیل بھی چھوڑو جناب اونٹ بھی چھوڑو اور خود بھی کھاؤ ڈکرے اللہ نے چھوڑ دیا سارے ہم مسلمانوں میں اب ڈکرے کھا رہے ہیں اسرائیل اپنے حصے کے کھا رہا ہے امریکہ اپنے حصے کے کھا رہا ہے کوئی بوسنیا میں کھا رہا ہے کوئی کہاں کھا رہا ہے کوئی کہاں کیوں ہمیں کھا رہے ہیں لوگ کسی نے اجاڑا کر دیا ہم کسی کے کام کے نہیں رہے ابھی ہمیں عبرت کوئی نہیں ہوئی سننا سنتے ہیں مگر سنتے نہیں لم لا, لا يسمعون اب کان ہے سنتے کوئی نہیں جیسے ختاب کسی کو کیا جا رہا ہے یہ مخاطب ہی نہیں ہوتا بچے کو بھی دو دفعہ آدمی کہنا جب آپ کے پانی کی باٹل بھر کے لاؤ گے اور وہ یوں ریسپانس دے جیسے اس نے سنا ہی نہیں اور آپ کسی اور کو کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس جو چیز نزدیک ہوتی ہے وہی وہ اٹھا کے مار جوتا ہو تو جوتا گلاس ہو تو گلاس چمچا ہو تو چمچا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں جب ہم نہیں سنتے تو پھر اللہ تعالیٰ ٹام حق مرواتا اور کہتا ہے میں تمہیں کہتا ہوں یا ایو منو لاتا کلبا سمجھ لگی ہے کیوں مرواتا ہے وہ کیوں تتاریوں کو چڑھا کے لایا تھا وہ یہ اس کی سنت ہے فیضا جا اواد باسنا عباد اللہ الی باسن شدید بنی اسرائیل کو اللہ کہہ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل ہم نے تمہیں کہا تھا نا اگر تم تو کرو گے تو ہم تمہیں سخت عذاب دیں گے جب تم نے اپنے وعدے کو توڑا تم نے سرکشی کی ہم نے اپنے وعدے کے مطابق باس علیکم عباد اللہ نا الی باسن شدید ہم نے تمہارے اوپر اپنے وہ بندے چڑھا کر لائے جو بڑے جنگجو تھے سو خلا لار وہ تمہارے گھروں کے کنڈے توڑ کر ادر دا پل ہو نہ چادر رہی نہ چار دیواری رہی نہسمتیں محفوظ رہیں نہ جانے محفوظ رہی یہ اللہ کی سنت ہے پھر وہ دشمن سے تمہارا سفایا کروا تو ایمان اندر جائے رسپانس آنی چاہیے جب انہوں نے کہا کالا العرب و منا بدو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کلم تو منو اینبین سے کہہ دو تم ایمان نہیں لائے ولاقن کوسلم کہو ہم نے سرے تسلیم خم کر دیا ہم نے کمپرومائز کر لیا یہ حالات کے ساتھ کمپرومائز کر لیا چونکہ اب اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ کو کوئی مٹا نہیں سکتا اور آپ ایک ایگزسٹنگ پاور ہیں اس وقت تو ہم نے کمپرومائز کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ اب ریلیشن شپ تو قائم رکھنی ہے ولم ید خل ایمان وی کلو بے میں جس ایمان کی نفی کر رہا ہوں وہ ایمان تمہارے دل کا ایمان ہے زبان سے تم نے کلمہ پال لیا لیکن ابھی وہ دل میں نہیں پہنچا ولما ید خلی اور جب تک دل میں نہ پہنچے میں قبول نہیں کرتا ابھی اسکرین پر ہے نا آپ کوئی چیز اسکرین پہ ٹائپ کر دیتے ہو آپ انٹر کریں گے مطلوبہ جگہ جائے گی انٹر نہیں کریں گے لکھی رہے آپ اسے کہہ دے سیو دا ڈرافٹ وہ آپ کا ڈرافٹ سیو ہو جائے گا لیکن جگہ پہ, پہ پہنچے گا نہیں ہم ایسے دل میں جب تک دل میں نہ جائے ہمارے یہاں فائل میں تو مومن نہیں گردانے جا زبان بے تو عبداللہ ابن کی بھی تھا نا اور جب دل میں پہنچ جائے تو پھر اس کی کچھ نشانیاں ہیں جو سامنے آنی چاہیے ان نمل مکمن و رسول ایمان والے وہ ہیں جو کیسے ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر پھر انہیں کبھی شک نہیں ہوتا تو ملمیر تابو و جاہدوب اموال ایمان اور اس کی نشانی یہ ہے کہ انہیں کوئی شک نہیں کہ وہ انویسٹ کر دیتے اپنی جان بھی اپنا مال بھی یہ نشانی ہے ان کی ایمان کی کہ وہ جان بھی اپنی نہیں سمجھتے مال بھی اپنا نہیں سمجھتے اللہ کا سمجھتے یہ جان بھی اللہ کی ہے مال بھی اللہ کا اس لیے کہ کلمہ جب آدمی پڑتا ہے تو یہ ایک سودا ہے کلمہ تو اس سودے کی نشانی ہے ایجاب و قبول ہے ایک بہت بڑا ایگریمنٹ ہے اخد شادی کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اجاب و قبول ہوتا ہے چند جملے ہوتے ہیں بس اس کے بعد ایک لمبی لائن ہے ان کے حقوق کی اور ان کے فرائض کی کلمہ منہ سے نکال دینا یہ تو ایک ریچوئل ہے ایک ظاہری بات اس کے کی تقاضے کیا ہیں و ان۔ مومن کا اللہ سے سودا ہوتا ہے اللہ نے خرید لیا ایمان والے سے اس کی جان بھی اور اس کا مال بھی جس نے بیچا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے ابھی تمہیں لگے آپ مومن کی نہ جان اپنی رہتی ہے نہ مال اپنا رہتا اللہ کا ہو جاتا ہے جہاں اللہ کہتا ہے جہاں رسول کہتا ہے جہاں اسلام کا کرتا ہے کھپا دیتا لگا دی اور درد اس لیے نہیں ہوتا کہ اسے پتا میرا نہیں کیشیئر بیٹھا ہوتا ہے کاؤنٹر آپ جا کے اسے دو ملین کا چیک دیں وہ پیسے گن کے آپ کو دے اسے کوئی تکلیف ہوگی کوئی رات کی نیند اڑے گی دو ملین لے گیا بندہ دو منٹ میں اسے پتا بندے کا مال ہے لے گیا دو ملی لے گیا دس ملی لے گیا وہ تو کیشیئر تھا نا امین تھا امین امین ہی کہتے ہیں امین سندوق بندہ مومن ہر چیز کا امین ہوتا ہے مالک نہیں ہوتا مالک کون ہے اللہ حکومت کا بھی وہ امین ہے وہ مالک نہیں ہے وہ حاکم نہیں حاکم صرف اللہ ہے وہ اس حاکم کا خلیفہ ہے وہ امین ہے امانت کے طور پر اس کو وہ عہدہ ملا اللہ کی نیابت میں اس کو یوز کر رہا ہے وہ حاکم نہیں ہے ان الحکم اللہ للہ کوئی حاکم نہیں ہے سوائے اللہ جان بھی ہوتا ہے وہ دے دے اللہ کا کہتا نا جان دی, دی ہوئی اسی کی حق تو یہ ہے کہ حق کا دانا جان دی بھی ہے تو کوئی احسان نہیں کیا چیز ہی اس کی ہم کس قسم کا کلمہ پٹ دو نمبر رجسٹری بھی کروا دی قبضہ بھی نہیں چھوڑا آپ کو پتا جب رجسٹری کرواتے ہیں یا انتقال کراتے ہیں زمین کا تو تحصیلدار پوچھتا ہے قبضہ لے لیا ہے جی آپ نے نہ بھی لیا ہو تو کہنا پڑتا ہے جی لے لیا ورنہ کبھی بھی رجسٹری یا انتقال نہیں ہو سکتا اس کی لازمی شرط ہے کہ آپ قبضہ لیں ہو. اب آپ سلمہ پڑھتے ہیں اور جان اور مال کا قبضہ اللہ کو نہیں دیتے تو یہ سمجھ لیں کہ ابھی یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ انکمپلیٹ مکمل نہیں اور مرنے کے بعد مکمل ہو بھی نہیں سکتا یہ مرنے سے پہلے پہلے مکمل کرنا جب تک قبضہ نہ دو گے اپنی تم پہلے والی کیفیت میں ہو ابھی تو اس کا کوئی نہ کوئی ہم سنتے ہیں کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے ہم سب کچھ لاک کر کے بیٹھتے ہیں شپ لگی ہوئی ہے اپنی مرضی کی بات ہم فیصلہ کریں گے کیا کرنا کوئی ہمیں کمانڈ نہیں کر سکتا آفا حاصب اللہ زیین کافروتا خزو من مندو نیا کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرے بندوں کو عبادی وہ میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر کار بنا لیں گے پھر مسلمان بھی رہیں گے مکے والے بادثار سوتا سوال کرتے تھے جی وہ لوگ پھر حاج کیا وہ کافر تھے تو حاج کیسے کرتے تھے بھائی وہ کافر تھے مگر تسلیم نہیں کرتے تھے کہ وہ کافر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے وہ بے دین کہتے تھے مسلمانوں کو کہ انہوں نے دین چھوڑ دیا لہذا جب غزوہ بدر میں ابو جیل آیا ہے تو بیت اللہ کے غلاف سے لپٹ لپٹ کر رو رو کر دعائیں خلو سے دل سے مانگ کے آیا ہے اور بدر کی فتح اور شکست کا فیصلہ وہیں ہوا ہے اس نے شرط رکھی ہے کہ اللہ جو جماعت حق پر ہے آج اسے فتح طا فرما یعنی کتنا اسے یقین ہے کہ میں حق پر ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا حق ہیں وہ باطل ہیں اور آج فیصلہ ہو کے رہے گا کتنے خوشی ہو خزو تھے نے بیت اللہ کے غلاب سے لپٹ کر دعا مانگی اللہ نے فرماً فقط جا اکم الفت تم نے خود یہ شرط رکھی تھی کہ آج حق کو غالب آنا چاہیے فقط جا اکم الفطل. آج غالب فاتح آج جو ہے وہ حق فاتح ہے. اب بھی تمہیں سمجھ نہیں لگی ہم نے تیری دعا قبول کی وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے کافر کیوں نہیں سمجھتے تھے اس لیے کہ وہ اللہ کے پیاروں کو اللہ کے آگے رکھے ہوئے تھے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے اور یہ بکر توڑا وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے سب سے بڑا بوتو نہیں گا تھا نا بیت اللہ میں جسے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا کیوں کو کسی سے توڑوا دیتے تو ہو سکتا ہے کوئی کہتا جی اپنے ابا جان کا تھا نا بوت تو درد ہوا ہے نہیں توڑ سکے پیاروں کا تھا ہمت نہیں پڑی ابراہیم کے بھ پر ہاتھ چلانے کی کیونکہ کی ابا لگتے تھے نا باقی حضرت علی سے توڑوائے ابراہیم کا بہت خود توڑا علیہ وسلم ایک صاحب سے ندوا تو دارالدوا جہاں سے یہ ندوی حضرات تیار ہوتے ہیں وہاں آیا جایا کرتے تھے تو وہاں کمپیرزن چل رہا تھا کہ یہ لوگ زیادہ عالم ہیں اور ان کے یہاں زیادہ علم ہے یا وہ دیوبند والے زیادہ تو وہ تنقید کیا کرتے تھے کہ یار وہ تو دھوتیاں باندھ کے پڑھانے والے لوگ ہیں دیوبند کے اندر وہ کیا جانے کے علم کیا تھی پڑھے لکھے بڑے پیسے والے لوگ یہاں پہ امیر کبھی گیٹس والے وہ دھوتی بان کے مولانا نور شاہ کشمیری رحمت اللہ بیٹھا کر پڑھاتے درسے حدیث دے رہے. وہ بندہ وہاں بیٹھا کہ مت دیکھے ان کے علم کی جو گہرائی ہے اس کو دیکھے وہاں ایک آدمی آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے اس نے کہا کہ جی حضرت کی جو تازیا نکالتے ہیں اس پہ ہم تھوک سکتے ہیں یا اس کو ہم جوتا مار سکتے ہیں یا اس کی انسلٹ کر سکتے ہیں کیا انہوں نے کہا جی تازیہ نکالنا تو بےدت ہے شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں لیکن اس کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے کیوں اس پہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ کا نام لگ گیا وہ بندہ بول پڑا نے کہا صاحب میں عالم نہیں ہوں میں صرف بند والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں کبھی کبھی وہاں جاتا ہوں لیکن ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ وہ جو بچڑا جلایا تھا موسا نے اس پر کس کا نام لگا ہوا تھا اللہ کا نام لگا ہوا تھا نا کالا اللہ حکم و علاح موسا فرمایا جس پہ اللہ کا نام لگ جائے موسا جلا دے تو کوئی انسلٹ نہ ہو جس پہ حسین کا نام لگ جائے تو آپ اس کو توڑ دیں تو انسلٹ ہو جائے یہی علم آپ کا کہتا ہے خاموش ہو دلیل بڑی کبھی تھی کافر کہیں یہ نہ کہیں گپ تو ابراہیم کا نام لگا ہوا تھا درد ہوا توڑتے ہوئے حضور نے خود توڑا اللہ کے پیاروں کو یادے کرتے ہیں جس نے بھی کیا ہے دشمنوں کو کبھی کسی نے نہیں علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنایا نا وہ کہتے ہیں جی یا تو آپ مانتے ہیں سن آف مین ہے اور اگر وہ سن آف مین نہیں ہے تو کون ہے کلیمت اللہ اللہ کا کلمہ ہے القاح اللہ مریم مریم کی طرف اللہ نے القاع کی ہم بیٹا نہیں مانتے مگر وہ تو مانتے وکالت الہود اور زہر نبی اللہ یہود کہتے ہو زہر اللہ کے بیٹے سے. اب ظاہر کوئی دشمن نہیں ہے اللہ وہ بھی اللہ کے پیارے ہیں عیسیٰ بھی اللہ کے پیارے ہیں وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ اللہ کے پیاروں کو آگے کرو تو یہ کوئی کفر تھوڑی ہے ماں نہ آب تو ہم اللہ کر ہم ان کی یہ جو رسومات کرتے ہیں اور ان کو جا کے یہ جو مسکا پالش کرتے ہیں کبھی دودھ چڑھاتے ہیں کبھی الوے مانڈے لے جا کے وہاں رکھتے ہیں تو یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں کیونکہ یہ نزدیک ہماری اندر تک رسائی کروا دے یہ ان کا کفر تھا اور کوئی ان کو خدا تو نہیں سمجھتے تھے خدا کے نزدیک جانے کا ذریعہ سمجھتے تھے لیکن إِلَى اللَّهِ اللہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں یہ وجہ تو جب بھی کسی بھی ملت کے اندر شرک اور کفر پھیلا ہے تو پیاروں کے نام پر پھیلا ہے رشوت جج تک جاتی ہے تو ریڈر کے ذریعے جاتی صاحب کھاتے ہیں تو چپڑاسی کے ذریعے کھاتے ڈائریکٹ نہیں لیتے کرپشن جتنی بھی پھیلتی ہے وہ صاحب کے پیارے چاہے وہ جج صاحب کے ہوں چاہے وہ کسی صاحب کے اس میں ان کا قصور کوئی نہ ہونا علیہ اسلام کا قصور ہے لیکن کیس تو چلے گا نا بعد میں باعزت بری کر دیے جائیں گے کیس چلے گا اللہ یا ای سب نا مریم کل تلنہ سے اتنا خزون اے عیسا مریم کے بیٹے کیس چل رہا ہے عدالت حسر ہے ساری مخلوق دیکھ رہی عیسا مریم کے بیٹے یعنی یا عیسا ابنی ہے میرے بیٹے فرمایا یا ای سب نا اے مریم کے بیٹے عیصا ان کا کلتا کیا تو نے کہا تھا سے لوگوں سے اتخذونی مجھے بناؤ وہ امی اور میری ماں کو الہین من دون اللہ اللہ کے علاوہ دو الا اے اللہ تو پاک ذات ہے میں کیسے وہ بات کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں کیس تو چلا تو جن کی وجہ سے انہیں عدالت میں حاضر ہونا پڑا غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا فرمایہ عبادترین جس دن لوگ اکٹھے ہوں گے وہ جن کو یہ سمجھتے ہیں سفارش کریں گے وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے قانول ادان اور ان کی بندگیوں کا وہ انکار کر دیں گے وقان ببادت ام ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہم نے تو محنتیں کی تھی مشقتیں کی تھی مجاہدے کیے تھے نماز نوافل تبلیغ اس لیے کی تھی کہ بغیر حساب کے جنت میں گرین چینل سے جنت میں چلے جائیں گے ان نا ہنجاروں کی وجہ سے ہمیں یہ کیس بھگتنا پڑا ہے ہمیں عدالت میں آنا پڑا اتنا دیر انتظار کرنی پڑی ہے جب تک عدالت ڈسمس نہ ہو کانو لو آگان دشمن ہو جائیں گے تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں وہ یا کون علیہ غدا وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے وہاں پوچھا جائے فرشتوں سے پوچھا جائے ان تم ابل تم عبادی کیا تم لوگوں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تم نے کہا تھا کہ ہم تمہارے کام کر دیں گے ہم تمہارے مشکل کو ہیں کالو سبحان وہ بھی کہیں گے اللہ تو پاک ہے ہم یہ بات کیسے کیسے یہ صاحبان تو جنہوں پر ایمان لائے ہوئے تھے تو اصل آفا حاصب اللہ جین کا فرو من دونی اولیا میرے بندوں کو میرے غلاموں کو یہ کارساز سمجھ لیں گے مشکل کشاد سمجھ لیں گے دستگیر سمجھ لیں گے یہ کیسے ہو سکتا غلام فرمایا دارا بالا کم ماسالہ من انفسکم حاللہ کو مما مم مالاکات ایمان من شرا کا افیما رزکنا میں تو میں تمہارے اپنے نفس کی مثال دیتا ہوں تمہاری ایگو تو چھوٹی سی ہے نا اللہ کیگو کی کے مقابلے میں کچھ ہے نہیں فرمایا تمہاری چھوٹی سی ایگو یہ برداشت نہیں کرتی کہ تمہارا غلام تمہارے اختیارات اور تمہاری دولت میں شریک ہو جس کو وہ چاہے دے زارب لکم مسلم من انفسکم حل لکم مما ملکت ایمانکم کیا تمہارے غلاموں میں کوئی ایسا غلام بھی ہے من شرکا فی مارزکناکم جو ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں تمہارا پارٹنر ہو اس کی مرضی چلتی ہو آپ کسی کو دینا چاہتا ہے کہ نہیں نہیں دینا ہے روک دو سے اور آپ نہ دینا چاہتا ہے وہ کہا کہ دے دو اسے تو تم یہ کیسے توقع رکھتے ہو کہ میں اپنے غلاموں کی مداخلت برداشت کر لوں گا اس میں کہ میری مرضی نہ چلے ان کی مرضی چلے میری ایگو کوئی نہیں ہے میرے غلاموں کو ہے تو سارے غلام عبد کس کو کہتے غلام عبادی کان لنا عابدین یہ سارے ہمارے غلام ان میں کوئی بھی نہ ہمارا بیٹا تھا سوریہ ہے سب کا ذکر کرنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام حضرت یوب علیہ السلام حضرت زکری علیہ السلام حضرت علیہ السلام حضرت موس علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ سب کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کانو یاد یہ سارے ہمارے منگتے تھے ہم سے مانگا کرتے ان میں کوئی بھی داتا نہیں تھا یاد مانگا کرتے تھے راہ بڑی رغبت کے ساتھ کنسنٹریشن کے ساتھ اور راہبا ڈرتے ڈرتے کہ رب اس پر بھی قادر ہے کہ کہیں نہیں دیتا یعنی یہ نہیں کہ ساڑی گل نہیں موڑ سکتی سرکار دعا کرے اللہ بارش دے دے فرمایا دعا کروں یا بارش کروا دوں نہیں وہ ڈرتے تھے ڈرتے ڈرتے سوال کرتے تھے وہ بادشاہ ہے جکری علیہ السلام کب سے مانگ رہے تھے ایک دن سے قبول کر لیں حضرت یوب علیہ السلام نے کتنی بیماری کاٹی بعد جا کے بادشاہ ہے اس کا بوڑھ جب چاہے فائل کو منگوائے ورنہ کسی کی ہمت نہیں کہ جا کے فائل رب کے سامنے رکھ کے سرکار ذرا اس پہ سائن کر دینا اتنے عرصے سے پڑی ہوئی کسی مائی کے لال کی نہیں کانو یا را بن وکانو لنا عابدین اور یہ سارے ہمارے بندے تھے ان میں کوئی بھی بیٹا نہیں تھا کوئی بھی ہمارا شریک نہیں تھا ہمارے اختیارات میں شامل نہیں تھا تم نے کیسے تم نے بندوں کو کارساز بنا لی وہ جو اقبال نے کہا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدیں مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اس کے ساتھ فیصلہ وہ کرتا ہے یا ما مایوری دے وہ جس کو چاہے مشکل میں گرفتار کر دو اور آپ دیکھتے ہیں انبیاء کی مشکلات کا ذکر کیا سورہ انبیاء میں تمام نبیوں کی مشکلات کا اللہ نے ذکر کیا ایوب کو بیمار کر دیا ہم نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا ہم نے زکریا کو ہم نے اولاد کوئی نہیں دی بوڑھے ہو گئے لیکن جب ہم نے چاہا ہم نے دے دیا ہم نے وہ ٹائم فیکٹر نہیں دیکھا کہ یہ بوڑھے ہو گئے اب نہیں ہو سکتی ویری سوری ایز اکریا میں تمہیں دینا تو چاہتا ہوں پر ویلا لنگ گیا ایک سو دس سال تیری عمر ہو گئی ہے نبے سال کی تیری بیوی ہے ویری سوری دا ٹائم از اوور کوئی گل نہیں ہم تمہیں آگے اجر دے دیں گے جب وہ دینے پہ آیا تو زکریا علیہ السلام خود تاجو کا اظہار کرتے فائی کون غلام وہ کان تمرات یا آرن ود بلاخ تو منال کبر اتیا بدار یہ کیسے ہوگا یعنی پہلے دعا مانگی جوش آیا میرا کوئی وارس نہیں کس چیز کا نبوت کا وارس کوئی نہیں یارے سونی و یارے سو آلے یاقوب پروردگار آلے یعقوب کی وراثت مجھ پر ٹوٹ جائے گی یہ نبوت آگے نہیں چلے گی دعا مانگی قبول ہوگی تو خود ہی ہوا یہ ہوگا پہن پہ اپنا تک 90 سال سے بانج ہے میری بیوی ففٹی سے اوپر پانچ پرسنٹ امکانات رہ جاتے ہیں عورت کے مرد کے نہیں عورت اور نو سال ہو گئے بیوی بی بانچ وقعت بالا تو مینال کئی اور حال میرا یہ ہے کہ میں بڑھا پے کی آخری حد کو پہنچ گیا یعنی سٹارٹنگ نہیں ہے ہمارے ایک دوست ہیں پچاس سال کے تقریباً ففٹیز میں باون سال چون سالوں جب بھی بات کیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کسی آدمی کے بارے میں وہ بالکل ینگ میری طرح اور بھی سر کالا کرتے ہو وہ شاید ہو گیا یہاں یو ای میں یہی ہوتا لیکن جب بھی ذکر کیا کرتے تھے کہا کرتے تھے بالکل یگ تھا بندہ میری طرح یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے مینل اچیہ وہ جو آخری فنشنگ لائن ہے میں اس کو کراس کر گیا وہ نل آزم میری ہڈیاں کھوکھنی ہو گئے فرمایا کزال اسی طرح ہوگا نہ بیوی بی نہیں کرنی ہے نہ ہم نے تمہیں جوان کرنا ہے کالا کزال اسی طرح ہوگا یہی بات جب مریم علیہ السلام نے رکھی اللہ کیسے ہوگا ولام یم سسنی بشر مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں والا کو بہیا اور میں بد کردار بھی نہیں ہوں میری شادی بھی نہیں ہوئی اولاد کیسے ہوگی فرمایا کا ذک شادی کی ضرورت نہیں اسی طرح ہو حضرت سے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی تو فرمایا کہ جی آپ کے یہاں بچہ ہوگا بیوی پردے کے پیچھے کھڑی سن رہی تھی اس نے دونوں ہاتھ مارے ہیں اپنے ماتھے پر اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اب میں جنوں گی جب کہ میں بوڑھی پھوس ہو گئی ہوں شرمات لوگ کہیں گے بچانے والا ہے نبے سال کی سو سال کی اپنی اولاد ہی جو ہے وہ اکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتی بعض لوگ اس لیے بھی فیملی پلاننگ کروا لیتے شرم آتی ہے غلط ان اللہ لَا من الحق. حق حق میں کیا اولاد جوان ہو یا تو اسے پتا نہیں ہے کہ امی ابا کون ہے میں اب جانوں گی جب کہ میں بوڑھی ہوں وہ علی شیخا شور کی عمر اپنے سے زیادہ بتائیے اور یہ میرا شور تو بالکل شیخ ہے یعنی میں تو ابھی بوڑھی ہوں بالی ان کو اجوز نہیں کہا ان کی عمر تھوڑی سی زیادہ کر کے بتائی اپنی تھوڑی یہ یعنی یہ پیچھے سے معاملہ چلا رہا بالی شیخا دیا یہ اللہ کے بندے تھے اولاد روک لی مانگی مانگ مانگ مانگ مانگ کے آخر دی کتنے سال مانگتے کسی اور در پہ گئے نہیں تو جو خود مانگ کے لے رہے تھے تم انہیں کو خدا بنا کے بیٹھ کے آج ابراہیم کا بت تم نے لگا لیا بیت اللہ کے اندر ان سے جا کے لے رہے ہیں. یہ مکے والوں کو کہا جا رہا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے بندوں کو میرے بندوں کو میرے پیارے لیکن میرے شریک نہیں پیارا بیوی بی لے کے بھاگ جائے تو آدمی کہتا کوئی گل نہیں یار پیارے دوست ننگوٹی ہے میرا کوئی گل نہیں گانے دا یار لے گئے تکی. کوئی کہتا ہے ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پارٹنر سے برداشت یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی بیوی کی غیرت دلاتا ہے کہ میرے نزدیک تمہارا شرک کرنا ایسے ہی ہے جیسا کسی عورت کا بدکاری کر بنی اسرائیل جب دریا پار کر کے انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی بنا دو بت بنا دو جہاں بیٹھ کے تو اللہ, اللہ کریں تو بائبل کے الفاظ ہیں کہ بنی اسرائیل تو وہ عورت ہے جس نے پہلی رات اپنے شہر سے بے وفائی کی ابھی ابھی تمہیں میں نے دریا پار کروایا ہے یہ تو تھینکس گیونگ ڈے تھا تم نے پہلے ہی دن یہ کام کر دیجی اجعل لنا الح ہمیں الہ بنا دو تاکہ ہم چلا کاٹ آفا حاصب کا فرو این خزو عبادی اولیا عبادی مندونی اولیا وہ بندے مردہ ہوں یا زندہ ہوں کار ساز کوئی نہیں ہمارا حال یہی خوشحالی کے لیے نظریں اٹھتی ہیں تو کہیں اور اٹھتی ہم ان کی رضا چاہتے ان کی گڈ بکس میں آنا چاہتے ان کی پسند کے وزیر اپنی کیبنٹ میں لیتے ان کی پسند کے تبادلے ہوتے جس بندے پہ وہ سرخ نشان لگا دیتے ہیں چاہے وہ بندہ کتنا بھی مخلص ہو اپنے ملک کے کام آنے والا ہو کتنا قابل بھی ہو ہم کان سے پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں تم ہمارے چچا سام کو پسند نہیں بیٹا ہو کیوں? ان کی رضا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں خوشحالی ان کے دینے سے آتی حفاظت ہماری وہ کرے گا جیسی قطر میں کی ہمیں ایک بندوق بھی ملتی ہے تو سب سے پہلا احتجاج وہیں سے آتا کہیں سے امداد رکتی ہے تو وہی وہ روکتے وہ کسی نے کہا تھا کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو کہ دوستی ہمیں درکار اسلام کا نام ہم نہیں لیتے حالانکہ اگر کہیں دنیا میں ایکسٹریمسٹ پائے جاتے ہیں تو وہ اسرائیل کے اندر ہیں. ان کا وزیر اعظم ہفتے والے دن لائٹ نہیں جلاتا آگ جلانا ممنوع ہے نا اور ان کو علماء نے فتوا دیا کہ یہ جو لائٹ ہے یہ بلب ہے جو یہ بھی آگ کی ایک شکل ہے لہذا یہ بھی وہ لائٹ نہیں جلاتی یہ اس وقت جو ان کا باراک پرائم منسٹر ہے یہ پیچھے تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہوا ہے یہ پوپ پال سے ملاقات کے لیے گیا تھا بیٹھا ہوا پوپال بھی جی تھا اس نے جی, ابھی بیٹھے میں ملاقات کے لیے آتا ہوں ان کے ریڈیو نے خبر دے دی کہ بارا کے پاس آدھا گھنٹہ باقی بچ گیا ہے پوپ سے ملاقات کرنے اس کے بعد سب شروع ہو جائے گا اور اگر اس کے بعد اس نے ملاقات کی تو اس کی گورنمنٹ گر جائے وہ بھاگا ہے اس لیے کہ اس حالت میں آپ سفر بھی نہیں کر سکتے گاڑی پہ کسی چرچل کے جنازے میں ان کا وزیراعظم اعظم شریک ہوا تو گاڑی میں نہیں بیٹھا پیدل چلا اس لیے سیٹرڈے بھاگا وہاں سے چھوڑ دیا ملاقات شیڈول پورے کا پورا منسوخ بارہ بھاگا تین منٹ پہلے, پہلے پہنچا اپنے دوست کی رائش گاہ پہ وہیں ویٹیکن کے اندر اس کے ایک دوست رہتا سٹی کے اندر تین منٹ پہلے, پہلے پہنچا اور باقاعدہ ان کے ٹی وی نے ای میل پہ انٹرنیٹ پہ ریڈیو پہ یہ خبر آ کہ تین منٹ پہلے پہنچ گیا ہے اور وہ جو وہاں مقرر تھے اس کے کو بگف کرنے کے لیے جو لوگ تھے انہوں نے میسج پیچھے بھیجا کہ کبوتر اپنے گھونسلے میں تین منٹ پہلے پہنچا ہے اگر وہ تین منٹ پہلے نہ پہنچتا تو پھر کافر ہو جاتا شبد کا احترام نہیں کیا دیکھو جی سفر کر کے ان کو کوئی نہیں ایکسٹریمسٹ بولتا ان کے یہاں فوج کو لنگر نہیں ملتا ہفتے کے دن پکتا کچھ نہیں کوئی نہیں ایکسٹریم بولتا ہمارا جرنیل کو نماز پڑھ لے تو فوراً وہ سرخ نشان لگا دیتے نکالو سے نمازی ہے یہ کیوں ہے اس لیے کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے ہماری خوشحالی ان کے ساتھ اٹکی ہم رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہیں کبھی اسلام کو بھی وہ ایک صاحب نے کہا کہ دی, آپ کبھی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن سسپینڈ نہیں ہو آج یہ صاحب ہے کل کوئی اور آئے شخصیات بدلتی رہیں گی سٹار وہی رہیں گے اٹھا کے اٹھا کے پکڑ کے ادھر دے اس نے کہا میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں ایسا آئین نافذ کر دیں آپ کہ جس کو کوئی مائی کا لال سسپینڈ نہ کر آپ قرآن کو بحثیت آئین لے لیں قرآن حکیم ایز اے کانسٹیٹیوشن لے لیں آپ کے بعد دیکھتے ہیں کسی جرنیل کی ہمت ہے کہ آ کے ٹی وی پہ کہے کہ میں نے سسپینڈ کر دی وہ آئین لاؤ جس کو کوئی سسپینڈ نہ کر سکے قیامت تک. چلو اس پہ پہ اللہ بھی تو وعدے کرتا ہے مارکیٹ میں جب جاتے ہیں تو سارے بلاتے ٹائپنگ سینٹر میں آپ چلے جائیں تو جتنے بھی باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والا پٹھان ہے تو پشتوں میں راشا راشا کہنا شروع کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں عربی ہے تو عربی میں کہنا شروع کر دیتے آپ وہی جاتے ہیں جہاں آپ کی مرضی ہوتی زبردستی تو کوئی نہیں دنیا میں نظاموں کے آوازیں لگ رہی ہیں کوئی کہتا ہے اس کو کرو جی وہ ڈیموکریسی جی ہو فلان جی ہو سوشلزم جی تمہیں اللہ جو آواز دے رہا ہے ڈال آؤ آؤ وہ رسول ہو یا فی او رسول تمہیں تم جس سمت میں جا رہے ہو اس کی اپوزٹ تمہیں بلا رہا ادھر آؤ نجات ادھر ہے کدھر جا رہے ہو ان کی بات کو نہیں سنتے وہ کہتے ہیں اگر تم ان کو نافذ کر دو خوشحالی کی گارنٹی میں دیتا ہوں اللہ کہتا ہے نا مسود لو فن علوم واخم سروں کے اوپر سے بھی کھاؤ گے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاؤ یہ گارنٹی دے رہا وہ صرف نظام میرا نافذ کر دو اس کو حکومت میں لے آؤ اس کے مطابق چلاؤ تو میں گارنٹی دیتا ہوں خوشحالی کے بعد باقی کیا رہ جائے؟ ہم اس پہ اعتبار کوئی نہیں ہم ان کی مانتے کوئی نہیں ساری دنیا کے تجربے کرتے پھرتے اور اس کے بعد کوئی آتا ہے اور کان سے پکڑ کے ہمارے آئین کو باہر نکال دے. کوئی آگے نہیں آتا بچانے کے کل حل کمبلینا مالا کہو کیا ہم تمہیں بتائیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو سب سے گھاٹے میں رہنے والے لوگ ولقسری نا آمالا آمال کی منڈی میں جنہیں گھاٹا پڑ گیا دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو یہاں یہ منڈی ہے جہاں ہم نے وقت خرچ کرنا ہے آمال کمانے اس میں جو پچڑ گیا نقصان میں رہ گیا وہ ہم بچپن میں ایک ناچ پڑا کرتے تھے بندیا جہان تے کری نا گمان ویسدا نہیں ہو رہنا اے کسے انسان اس نے کہتا ہے عملاں دی منڈی وچ سودا اے وپاری دا کاٹا ہوندا اونو جڑا رب نو وساردا سوچنا وی جا کے اوتھے نفع نقصان ویکھ بندیا جہان تے کری نا گمان تو یہ اس وقت ہم یہ جو گھنٹا ہم نے خرچ کیا ہے یہ ہم نے سودا کیا تجارت کی ہے انویسٹ کیا نا ایک گھنٹا لگایا ہے یہی گھنٹا کہیں کسی مزدور نے لگایا ہوگا دو روپے گھنٹا اوور ٹائم ہے نا کمپنیوں میں. روپئے گھنٹہ دو درم دو درم کمائے ہوں گے آپ نے جو کرنسی کمائی ہے وہ یہاں نہیں لگتی لیکن جہاں یہ لگے گی وہاں کوئی لاکھ بھی دے دے تو ایک گونٹ پانی کا نہیں ملے گا جہاں یہ کام آئے گا یہ دوسری کرنسی میں کنورٹ ہو گیا تو ٹائم لگایا آپ نے گھاٹے کا سودا کرنے والے لوگ وہ ہیں اللہ زیند اللہ سے دنیا جن کی زندگی کی ساری صحیح ساری کوششیں ساری عقلمندی سارے کورسز سارے جناب سپیشلائزیشن ان کی دنیا کا مال کمانے میں لگ گئی پلازے کھڑے کر لیے کوٹیاں بنا لی انہوں نے لمبی لمبی گاڑیاں جاگیریں مربے یہ سب ڈیڈ سٹف اور جب انگوٹھے باندھ کے وہ قبر میں لے کے جائیں گے تو پلے کچھ نہیں ہوگا سوائے کفن کے جو کسی کی مرضی یا اس نے دیا ہے کہ نہیں دیا بہت سارے کو نہیں بھی ملتا لیکن جس بندے نے اتنا سفر کیا ہو آسمان سے زمین پر آیا ہو یہاں ساٹھ ستر سال خرچ کیے ہوئی سعودی عرب لیبیا دھکے بھی کھائے اس اور لے کے کفن جا رہا ہو تو آپ بتائیے گاٹے میں ہے کہ نہیں اگر دنیا مطلوب ہے تو دنیا کیا لے کے جاتے وہ جو چار کہ ہو کے انسان جو دولت کے خدا بن بیٹھے پوچھ صادق انہیں جاتے ہوئے ملتا کیا, کیا, ملتا؟ کیا طویل سفر نے اس کفن کے لیے قبر میں دیکھ کے روئے گا کہ کپڑا کیا ہے اتنا سفر کیا, کیا وہ پنجابی میں اس نے کہا ایک کہ ملک ادم تو ایس جہانے ننگے پنڈے وردہ بندہ ایک کفن کی خاطر کنا پینڈا کرتا ہے یعنی جب آتا ہے تو ننگے